پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هِيَ حَيَّةٌ ت پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تھا فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر ہم اس سے ہم اس ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے تخر غی رسوت اخرا اور تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے لینوری کیمن اے یتین القبر تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اذهب الى فرعون تو فرعون کی طرف جا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے قلب شرح سودھری اس موسا نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے و یس سرلی اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وحل القم سینی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یف قہو قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں وجالی من اہلی اور میرے لیے میرے کمبے میں سے ایک وزیر بنا دے ہوں اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو اشدبہی عذری اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے وہ عشرقی عمری اور اسے میرے کام مطلب نبوت میں شریک کر دے کئی ن سے بے ہے ہم تیری بکثرت تصبیح کریں ون کہ ہم تجھے بکثرت یاد کریں بہ سو بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے اس اللہ نے فرمایا اے منسا جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ موسع علیہ السلام کو موجزہ عطا کیا گیا جو آسائے موسا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے پھر بغیر مرض کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرف اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برس کے مریض کی چمڑی سفید ہو جاتی ہے بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں موجزوں کا ذکر کر کے فرمایا فینی کے سر کثص آیت نمبر بتیس پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا علاوہ ازئیں اس کی سرکشی و تغیانی بھی بڑھ بہت بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ دعوا کرنے لگا تھا رب لا سر نازیات آیت نمبر چوبیس مطلب میں تمہارا بلند تر رب ہوں پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکھنت پیدا ہو گئی بھوالِ تفسیر نے کثیر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ تو موس علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعوے دار ہے دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا یعنی ایک فرعون کی بڑائی اور سرکشی کا خوف اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں لکنت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں میرے کام کو آسان فرما دے یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میری پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون کو کہتے ہیں کہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک شریک کار بنا دے وزیراَََََََََََََََََََََََ موازر کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو پھر یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اسی طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں پھر یعنی تجھے سارے حالات کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا تھا اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موسا علیہ السلام نے چونکہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں مانگی تھی نہیں کی تھی اس لیے کچھ باقی رہ گئی تھی باقی رہا فرعون کا یہ کہنا ویک بین سر ظخر فائد نمبر باون یہ تو صاف بول ہی نہیں سکتا یہ فرعون کی طرف سے ان کی تقیص کے طور پر کہی اور گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے بحوال سر الطف پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلَيْكَ اُخْرَا پھر ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں اِذْ اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَا جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو آپ وہی کی جاتی ہے اَنِ قُذِفِيهِ فِي فی التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي فی الْيَمِّ فَلْيُلْقِيهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِنِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عليك مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي <تصفح> یہ کہ تو اس موسا کو صندوق میں ڈال پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے إذ تمشي أخدك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے, تجھے خوب آزمایا پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا پھر اے موسا تو تقدیر الٰہی کے مطابق یہاں آیا لنفسي اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا انت واخوك ولا في تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف قبولیتِ دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم القاع الہی سے انہیں جب وہ شیر خوار بچے تھے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا پھر مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو وہ اس میں ایک معصوم بچہ تھا جسے فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا پھر یعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کو دلے میں عام کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی پھر چنانچہ اللہ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت انہیں گہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ وہ زندہ نہ رہے اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اسی اس کی گود میں پلوا رہا ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اس کی اجرت بھی اسی دشمن موس علیہ السلام سے وصول کر رہی ہے فلسبین دل جبروت اول ملکوت اول پھر یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں کنارے لگتا ہے یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے شیر خوارگی کا عالم تھا چنانچہ دودھ پلانے والی عورتیں اور آیاؤں کو بلایا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی بالآخر اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ وہ اپنی ماں کو جو موسا علیہ السلام کی بھی ماں تھی بل بلا لائی جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسا علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر و مشیت سے گھٹا گھٹ غٹ دودھ پینا شروع کر دیا پھر یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک فرونی صرف گھوسا مارنے سے مر گیا جس کا ذکر سر قصص میں آئے گا پھر فتون دخول اور خروج کی طرح مستر ہے یعنی ابتدینہ کا ابتلام مطلب ہم نے تجھے خوب آزمایا یا یہ جمع ہے فتنے کی جیسے حجرہ کی حجور اور بدرا کی بدور جمع ہے یعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ بار بار آزمایا آزمائشوں سے نکالا مثلا جو سہل بچوں کے قتل کا تھا اس میں تجھے پیدا کیا تیرے ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا تمام دائیوں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ سازی کرتے تھے پھر یعنی فرعون کے غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئی سال رہا پھر یعنی ایسے وقت میں تو آیا تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا یا قدر ان سے مراد عمر کی مقدار ہے یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزون ہے یعنی چالیس سال کی عمر میں پھر اس میں دايان اللہ کے ليے بڑا سبق ہے کہ انہیں كثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہيں تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے فقولا له او چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے قول رب نقف عں افرو نَ او عں اطو دونوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے عصمۂ اس اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا اور دیکھتا ہوں فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ او من علی من اتبع لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا یقینا ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے قد اوحی ان من كذب بلا شبہ ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ یقیناً اس پر عذاب ہے جو حق کی تقزیب کرے اور پھر جائے رب یا اس فرعون نے کہا اے موسا تم دونوں کا رب کون ہے قال ربنا كل خلقه ثم اس موسا نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی پھر ہدایت دی اس فرون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے عند فی كتاب يضل ولا اس موسا نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب مطلب لوہے محفوظ میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں رستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی اقسام کے مختلف نباتات نکالے تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وصف بھی دائان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں پھر تم فرعون کو جا کر جو کہو گے اور اس کے جواب میں جو وہ کہے گا میں وہ سنتا اور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا اور میں تمہاری مدد اور اس کے چالوں کو ناکام کروں گا اس لیے کہ اس کے پاس جاؤ تردد کی کوئی ضرورت نہیں پھر یہ سلام تہیا نہیں ہے جسے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا اسلم تسلم مطلب اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا اسی طرح مکتوب کے شروع میں آپ نے وسلم علامت بھی تحریر فرمایا بہارِ تفسیر ابن کثیر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجرس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ سے خطاب کیا جائے اس لیے کہ اس میں دعوت ہے پھر مثلا جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی وہ اسے جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا فرمائی راہ راہ سجھائی کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن کھانے پینے اور بودوباش دو باش کا طریقہ سمجھا دیا اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتے اور حیات مستعار کے دن گزارتے ہیں گزارتی ہے پھر فرعون نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا یعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا حال ہوگا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا پھر اس کا علم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی نہ اسے نسیان ہی لاحق ہوتا ہے جبکہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں ایک تو ان کا علم محیط محیط کل نہیں بلکہ ناقص ہے دوسرے علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے آگے رب کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں پھر یعنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سامان ہے اور کچھ تمہارے چوپائیوں اور جانوروں کے لیے ہیں پھر انوحا ان نوعیتن کی جمع ہے بمانا عقل نل نوحا عقل والے اقل کو نوعیت اور عقل مند کو ذو نوہیتن اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلاخر انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذیر ہوتا ہے یہ اس کے لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں یاقبافت القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ہے قول کون کم وفی ہیں نُعی دکم و من ہیں نخری جو ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا اور بلا شبہ ہم نے اس فیرون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی پھر بھی اس سے اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَبْدِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى کہنے لگا اے موسا کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے۔ فلاً <سُوهًا> چنانچہ ہم تیرے پاس مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار جگہ میں قَالَ يَوْمُ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ <ضُحَا> اس موسا نے کہا تمہارا وعدہ زینت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ ان چڑھے اکٹھے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں فتح چنانچے فرون محل میں واپس آیا اور اپنی ساری چالیں جمع کی پھر میدان میں آ گیا موسا نے اس سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور جس نے جھوٹ گھڑا یقینا وہ ناکام رہا أمرهم بينهم پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام لے جائیں تباہ و برباد کر دیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے لیے بعض روایات میں دفنانے کے بعد تین لپے یا بکہ مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے لیکن سندن یہ روایات ضعیف ہیں تاہم آیت کے بغیر تین لپیں ڈالنے والی روایت جو ابن ماجہ میں ہے صحیح ہے اس لیے دفنانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر پندرہ سو پینسٹھ و اروا الغلیل تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو حدیث نمبر 751 پھر جب فرعون کو دلائل واضحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے پھر موعدن مزدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لیں پھر مکانن سوا صاف ہموار جگہ جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکیں یا ایسی برابر کی جگہ جہاں فریقین سہولت سے پہنچ سکیں پھر اس سے مراد نوروز یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کی طور پر مناتے تھے پھر یعنی مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آ گیا جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصے نواز اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعض کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الہی سے ڈرایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے واز سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چپ کے چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں پیغمبر نہ لگتی تھی پیغمبرانہ لگتی ہے بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا پھر مسلاح طریقت ال کی صفت ہے یہ امفل کی تانیس ہے افضل کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو سادات و اشراف اس کی طرف مائل ہو جائیں گے جس سے ہمارے اقتدار کے خاتمے اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا علاوہ از این ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب اس سے یہ ختم کر دیں گے یعنی اپنی مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے بہترین قرار دیا جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی ضام فاسد میں مبتلا ہیں اللہ نے سچ فرمایا سورہ روم آیت نمبر بتیس ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر ریج رہا ہے وہ صلی اللّہ علی نبینا محمد علیہ آلی و اجمعین